امید ہے ان आप اللہ آپ تمام برض خیریت سے ہوں گے اور میری آواز کو بھی سماپت فرما رہے ہوں گے میری وائف اگر آپ کو آ رہی ہے تو بتائیں وائف نہیں وائف آج کا دن ہے جمعہ کا دن تھا اور جمعہ کے دن ہم حد جسام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے کسی ایک بزرگ کی سیرت اور ان کی کتب سے متعلق معلومات فراہم کرتے ہیں تو انشاءاللہ شاء اللہ تمہارا آج ہمارا موضوع ہے حضرت سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعارف جو کہ سیدی امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عظیم شاگرد ہیں سکھ دالنے والے بزرگ ہیں الحمدللہ تو ان سے متعلق انشاءاللہ ان کی صیرت پر مختصر آرد کے سامنے بیان کی سعادت حاصل کرتا ہوں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین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 علی کا خیر صل اللہ محمد ولی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیرت حضرت سیدنا امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث و فقہ کے استاد امام اور مجھ عابد و زاہد فیاض صاحب تصانیف کثیرہ واصل مراتب عظیمہ یہ ہیں وہ شخصیت جن کا نام نامی امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ ہے. انہوں نے ایک لاکھ سے زیادہ مسائل مستمت کیے ہزار کے لگ بھگ کتابیں تصنیف فرمائی اور بے شمار شاگرد چھوڑے خطیب بغدادی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابن کثیر نے یاحیہ بن صالح سے کہا تم امام مالک اور امام محمد بن حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہما دونوں کی خدمت میں رہے ہو بتاؤ ان دونوں میں کون زیادہ فقی تھا تو حضرت یحیہ بن صالح رحمان نے بغیر کسی تردد کے جواب دیا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سے زیادہ فقیق ہے اور یہی خطیب بغدادی لکھتے ہیں کہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کہا کرتے تھے کہ علوم فکیہ میں مجھ پر سب سے زیادہ احسان جس شخص کا ہے وہ محمد بن حسن ہے رحمت اللہ تعالیٰ امام زہبی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام شاخ عی اللہ علیہ کہتے تھے کہ اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ قرآن محمد بن حسن کی لغت پر اترا ہے تو میں یہ بات امام محمد رحمت اللہ علیہ کی فصاحت کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں اور مولانا عبد الحئی لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حمبل رحمتہ اللہ کا علیہ سے کسی نے پوچھا آپ نے یہ مسائل دقیقہ کہاں سے دیکھے فرمایا امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابوں سے خطیب بغدادی حافظ زہبی اور ابو محمد عبد القادر قرشی صاحب الجواہر المدیان نے آپ کا نام اس طرح ذکر کیا ہے ابو عبد اللہ محمد بن حسن بن فرق شیبانی بانی رحمت اللہ تعالی علیہ حافظ ابن بزاز کردری اور دوسرے محققین نے بھی آپ کا نصب یوں ہی ذکر کیا ہے اور صاحب کافی نے ایک روایت سے آپ کا نصب یوں بھی بیان کیا ہے محمد بن حسن بن عبد اللہ تاؤس بن حرمز ملک بنی شیبان رحمت اللہ تعالی علیہ لیکن صحیح نصب وہی ہے جس کو اکثر علماء نے بیان کیا ہے نسبت شیبانی کے بارے میں بھی مختلف آراء ہیں بعض علماء کے خیال میں یہ آپ کے قبیلے کی طرف نسبت ہے اور بعض محققین کے نزدیک یہ نسبت گلائی ہے کیونکہ آپ کے والد بنو شیبان کے غلام تھے اور آپ کے والد حسن بن فرق رہنے والے تھے بعد میں وہ ترقی وطن کر کے عراق کے شہر واسط میں آ گئے اور حضرت سیدنا امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ 132 ہجری میں اسی جگہ پیدا ہوئے یعنی واسط شہر میں اور بعض دزرہ نویسوں نے سن ولادت 135 ہجری بھی تحریر کیا ہے واسط میں کچھ عرصہ ٹہرنے کے بعد آپ کے والد کوفہ چلے آئے اور حضرت سیدنا امام محمد رحمت اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت کا آغاز اسی شہر سے ہوا حرمین شریفین کے بعد کوفہ اس دور کا سب سے بڑا مرکز علمی خیال کیا جاتا ہے میں امام اعظم ابو حلیفہ حضرت امام ابو یوسف حضرت مسلم بن قدام اور حضرت سفیان سوری رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین جیسے نابغہ روزگار حضرات کے علم و فضل کا چرچا تھا تو امام سیدنا محمد رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم پڑا علوم ادبیہ حاصل کئے اور پھر دینی علوم کی طرح متوجہ ہوئے حضرت سیدنا امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حاضر ہوئے مجلس میں آ کر امام صاحب کے بارے میں سوال کیا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی رہنمائی کی آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ ایک نابالغ لڑکا عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائے اور اسی رات فجر سے پہلے وہ بالغ ہو جائے تو وہ نماز دوہرائے گا یا نہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ دوہرائے گا تو حضرت امام محمد نے اسی وقت اٹھ کر ایک گوشے میں نماز پڑھی تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے یہ دیکھ کر بے ساختہ کہا انشاءاللہ یہ لڑکا رجل رشید ثابت ہوگا اور اس واقعے کے بعد حضرت امام محمد گاہے گاہے امام اعظم ابو حنیفہ کی مجلس میں حاصل حاضر ہوتے رہے کم سن تھے اور بہت خوبصورت تھے جب باقاعدہ کی درخواست کی شاگردی کی درخواست کی تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پہلے قرآن شبض کرو پھر آنا سات دن کے بعد پھر حاضر ہو گئے امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا میں نے کہا تھا کہ قرآن شفظ کر کے آنا حضور میں نے سات دنوں میں قرآن شف کر لیا ہے اور امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے والد سے کہا اس کے سر کے بال بنڈوا دو لیکن بال بنڈوانے کے بعد ان کا حسن اور دمکنے لگا تو امام محمد رحمت اللہ لے چار سال تک امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں رہے اور سفر و حضر میں بھی امام اعظم کے ساتھ رہے اور ان سے علوم دینیا خصوصاً فک میں برابر استفادہ کرتے رہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالی نے جب کسی کو شان عطا فرمانی ہوتی ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے آپ تیرہ چودہ پندرہ برس کے تھے جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ علم کی بارگاہ میں گئے اور پھر جا کر یہ جو آپ کا سوال ہے کہ ایک نابالغ بچہ رات کو جب سویا اور رات میں ہی اسے احترام ہو گیا اور صبح جب آنکھ کھلی تو دیکھا احترام ہوا ہوا ہے تو اب چونکہ احترام رات کو ہوا تھا جو کہ عشاء کا وقت تھا تو اب آنکھ صبح کھلی ہے فجر کے وقت تو اب اس نے نماز فجر تو فرض ہو گئی لیکن چونکہ احتلام رات میں ہوا تھا تو کیا عشا کی نماز اسے دورانی پڑے گی تو یہی سوال اس وجہ سے کیا تھا کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا تھا اور یہ جب بالغ ہوئے تھے تو یہی سوال آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھنی پڑے گی کیونکہ رات میں سوتے میں جو احتلام ہوا ہے تو نماز تم پر فرض تھی لیکن تم سو رہے تھے لہذا اس نماز کو دوہراؤ تو آپ اندازہ کر لیں کہ بلوغت سے پہلے ہی مطلب اللہ نے کیا شان اور کیسا اپنے فرائض سے محبت عطا فرمائی تھی اور نے بھی فوراً کھڑے ہو کر جو ہے وہ پھر نماز بھی ادا کی شرمانی چاہیے ان تمام بالدین کو جو کہ جوان ہیں بدھیڑ عمر ہیں بوڑھے ہیں لیکن نمازوں سے دور ہیں فک ایک وسیع علم ہے کیونکہ کتاب و سنت سے مسائل کے استمبا اور اجتحاد اور اجتحاد کے لیے وکی نظر اور بصیرت کی ضرورت ہے امام محمد رحمت اللہ علیہ کو اس موضوع پر جس عظیم کام کرنے کی ضرورت تھی اس کے لیے بھی علم کی مزید تحصیل اور مہارت کی ضرورت تھی اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد حضرت امام محمد نے حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کی طرف رجوع کیا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ جوہر شناز تھے انہوں نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا علم و فضل اور مرتبہ کی برتری کے باوقس وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی بہت رعایت کرتے تھے اسماعیل بن حماد بیان کرتے ہیں کہ امام ابو یوسف الگ صبح درس شروع کیا کرتے تھے اور حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ اس وقت سوائے حدیث کے لیے دوسرے اساتذہ کے پاس جاتے تھے جب امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ حدیث کے درس میں پہنچتے تو ان کے زیر درس کافی مسائل گزر چکے ہوتے تھے لیکن امام ابو یوسف امام محمد کی خاطر ان تمام مسائل کو پھر دوہرایا کرتے تھے امام محمد رحمت اللہ علیہ کو فط کے ساتھ ساتھ علم حدیث کی تحصیل کی بھی لگن تھی چنانچہ وہ امام اعظم ابو حدیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے درسِ حدیث میں بھی حاضر ہوتے جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عن فق میں بے نظیر تھے اسی طرح امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہو علم حدیث میں بے مثال تھے اور یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی خوش قسمتی تھی کہ ان کو امام اعظم اور امام مالک رضی اللہ تعالی عنہما جیسے دو عظیم علماء سے شرف تلمیز حاصل ہوا امام محمد رحمت اللہ لے بیان فرماتے ہیں کہ وہ تین سال سے زیادہ عرصے تک حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں رہے اور ان سے سات سو سے زیادہ احادیث کا سمع کیا امام اعظم ابو حدیفہ امام ابو یوسف اور امام مالک کے علاوہ جن اساتذہ سے امام محمد نے علم حدیث حاصل کیا خطیب بغدادی نے ان میں مسعر بن قدام سفیان سوری عمر بن بنزا عمر بن بنظر اور مالک بن مغول کا ذکر کیا ہے رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعی. حافظ, ابن حافظ ابن حجر کلانی رحمت اللہ علیہ نے ان اساتذہ کے علاوہ امام اوزائی اور جامعہ بن صالح رحمت اللہ علیہما کا بھی ذکر کیا ہے اور امام نبوی نے تہذیب السماء میں ان کے اساتذہ میں ربی بن صالح اور بقیر بن عامر رحمت اللہ علیہ کا بھی ذکر کیا ہے ان مشاہد اساتذہ اساتذہ حدیث کے علاوہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کے دیگر مشاہر حدیث سے بھی استفادہ کیا اور ان سے روایت اور اجازت حاصل کی حضرت سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے علم و فضل کی شہرت بہت دور دور پھیل چکی تھی اور اطراف و اطناف سے کچھ نگانے علم آپ کی خدمت میں آ کر علم کی پیاس بجاتے ہیں خطیب بغدادی نے آپ کے تلامزہ میں محمد بن عدلی شافعی ابو سلیمان جو جانی جوانی بن عبید اللہ راضی ابو عبید القاسم بن سلام اسماعیل بن توبہ اور علی بن مسلم رحمت اللہ علی مجمعین کا ذکر کیا ہے امام محمد رحمت اللہ علیہ بے حد ذہین اور زیرت تھے بڑے بڑے اقدوں کو آسانی سے حل کر دیا کرتے تھے امام قردری علیہ رحما بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ فوزیل نے ابراہیم سے مسئلہ پوچھا کہ اگر مینڈک سرکے میں گر جائے تو سرکہ پاک ہے یا ناپاک فوزیل نے ابراہیم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ اگر مینڈک سرکے میں گر جائے تو سرکہ پاک ہے یا ناپاک تو ابراہیم نے کہا مجھے معلوم نہیں یز بن سلام سے پوچھو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے بھی معلوم نہیں عثمان بن ایمیا سے پوچھو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے بھی علم نہیں امام محمد سے پوچھو جب حضرت سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ سرکہ پاک ہے کیونکہ مینڈک اپنے ماگن میں مرا ہے پھر اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا اگر مینڈک پانی میں مر جائے تو وہ پانی پاک ہوتا ہے اور اس پانی کو سلکے میں ڈال کر اس طرح مینڈل سرکے میں گر جائے تو وہ بھی ناپاک نہیں ہوگا امام محمد رحمت اللہ علیہ نے جب اس مسئلے کی تقریر کی تو سامعین حیران رہ گئے ایک مرتبہ خلیفہ ہارول رشید نے آپ سے یہ کہا کہ میں نے زبیدہ سے کہا یعنی اپنی بیگم سے ملکہ زبیدہ بڑی مشہور ہیں میں نے اپنی زوجہ زبیدہ سے کہا کہ میں امام عادل ہوں اور امام عادل جنت میں ہوتا ہے زبیدہ نے پلٹ کر کہا نہیں تم ظالم اور فاضل ہو اور جنت کے اہل نہیں ہو تو یہ سن کر خلیفہ ہارون رشید آپ نے یہ سن کر خلیفہ ہارون رشید سے فرمایا کہ کبھی گناہ کے وقت یا گناہ کے بعد تم کو خدا کا خوف لاحق ہوا خلیفہ نے کہا خدا کی قسم مجھے گناہ کے بعد اللہ کا بے حد خوف ہوتا ہے تو امام محمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پھر تم دو ج جنتوں کے وارث ہو کیونکہ رب فرماتا ہے والی من خواہ اور جنتان جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو جنتیں ہیں سبحان اللہ حضرت کسی امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ بے حد عبادت گزار تھے تصنیف و تعریف اور مطالعہ کتاب کتب میں اکثر وقاف اکثر اوقات مشغول رہا کرتے تھے رات کے تین حصے کرتے ایک حصے میں عبادت مدد کرتے ایک حصے میں مطالعہ اور باقی ایک حصے دیکھے حضرت نے امام شافعی فلی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں امام محمد کے پاس ٹھہرا میں ساری رات نفل پڑتا رہا اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ چاردائی پر لیٹے رہے صبح کو امام محمد نے بغیر وضو کیے نماز پڑھی تو میں نے پوچھا حضرت آپ نے وزو نہیں کیا فرمایا تم نے ساری رات اپنے نفس کے لیے عمل کیا اور نوافل پڑھے اور میں نے تمام رات حضور کی امت کے لیے عمل کیا اور کتاب اللہ سے مسائل کا استحباد کرتا رہا اور اس رات میں نے ہزار سے زیادہ مسائل کا استخراج کیا بظاہر وہ چار پے بھی لیٹے ہوئے تھے لیکن قرآن و حدیث میں غور فرما کر ہزار سے زیادہ مسائل کا استخراج کیا امام شاف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سن کر میں نے اپنی شب بیداری پر امام محمد رحمت اللہ علیہ کی شب بیداری کو ترجیح دی اللہ و اکبر کبیرہ اللہ و اکبر کبیرہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے علم و فضل ان کی ذہانت و ثقانت اور ظہد و تقوا پر ان کے معاصرین اور باغ کے لوگوں نے بے حد خراج تحسین پیش کیا ہے خصوصاً امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بے پناہ عقیدت کا اظہار کیا ہے ربی بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ کوئی صاحب مضری سے روایت ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر کوئی فصیح نہیں دیکھا روایت کرتے ہیں کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا جب امام محمد رحمت اللہ علیہ کسی مسئلے پر تقریر کرتے تھے تو یوں معلوم ہوتا تھا گویا ان پر قرآن نازل ہو رہا ہے مجری بیان کرتے ہیں کہ امام شافعی عی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ فک میں مجھ پر سب سے زیادہ احسان امام محمد بن حسن کا ہے اس احسان میں امام محمد کی تعلیم کے علاوہ ان کی فیاضی کا بھی دخل ہے سنا کہ ربی نقل کرتے ہیں کہ ایک بار امام شافعی رحمت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ نے مجھے ایک بار ستر کتب عنایت فرمائی ہیں روی کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعی سے سنا کہ میں نے جس شخص سے بھی کوئی مسئلہ پوچھا تو اس کی تیوری پر بل آگئے ماں سوائے امام محمد کے ان سے جب تو انہوں نے نہایت خندہ پیشانی سے وہ مسئلہ سمجھایا امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا اگر یہود و نصارہ امام محمد کی کتابوں کا مطالعہ کر لیں تو فوراً ایمان لے آئیں کہ اس قول کی تصدیق میں مولانا فقیر محمد نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ عیسائیوں کے ایک عالم نے متعدد مسلمان علماء کے تبادلہ خیال کیا لیکن وہ شخص مسلمان نہیں ہوا اتفاق سے اس نے امام محمد رحمت اللہ علیہ کی جامع کبھی کا مطالعہ کیا تو فوراً مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا اگر یہ شخص پیغمبنی کا دعویٰ کر کے اپنی اس کتاب کو دلیل قرار دے دے تو کوئی شخص مقابلہ نہیں کر سکتا میں نے سوچا کہ جس نبی کی امدیوں کی یہ شان ہے اس نبی کا خود علم کا مقام کیا ہوگا اللہ اکبر طبیر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بے حد غیور اور مستقل مزاج تھے اقتدارے وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کرتے اور اظہار حق کے راستے میں کوئی چیز ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی تھی ایک دفعہ خلیفہ ہارون رشید کی آمد پر سب لوگ کھڑے ہو گئے لیکن امام محمد بن حسن رحمت اللہ علیہ بیٹھے رہے کچھ دیر بعد خلیفہ نقیب نے امام محمد بن حسن کو بلایا ان کے اور احباب سب پریشان شاہی کتاب سے کس طرح خلاسی ہوگی جب آپ خلیفہ کے سامنے پہنچے تو اس نے پوچھا فلاں موقع پر آپ کھڑے کیوں رہی ہوئے فرمایا کہ جس طبقے میں خلیفہ نے مجھے قائم کیا ہے میں نے اس سے نکلنا پسند نہیں کیا آپ کی تعظیم کے لیے قیام کر کے اہل علم کے طبقے سے نکل کر اہل خدمت کے طبقے میں داخل ہونا مجھے مناسب نہیں تھا پھر کہا آپ آب کی ابن امگنی حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہو جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہو کہ آدمی اس کی تعظیم کے لیے کھڑے رہیں وہ اپنا مقام جہنم میں بنائے تو حضور کی مراد اس سے گروہ علماء ہے بس جو لوگ حق خدمت اور اعزاز شاہی کے خیال سے کھڑے رہے انہوں نے دشمن کے لیے حیبت کا سامان مہیا کیا اور جو بیٹھے رہے انہوں نے سنت اور شریعت پر عمل کیا جو آپ ہی کے خاندان سے دی گئی ہے اور جس پر عمل کرنا آپ کی عزت اور کرامت ہے خلیفہ ہارون رشید نے جب یہ سنا تو کہا آپ سچ کہتے ہیں اللہ اللہ حضرت سید نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو فی کے حنفی کی ترویج اور اشاعت کا بے حد شوق تھا وہ چاہتے تھے کہ ملک کا آئین فقہ ہنفی کے مطابق ہو اس لیے انہوں نے خلیفہ ہارون خاص پر قاضی القضا چیف جسٹس جس کا عہدہ قبول کر لیا تھا کچھ عرصے بعد خلیفہ ہارون رشید نے شام کے علاقے کے لیے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا بحیثیت ہے قاضی تقرر کیا امام محمد کو علم ہوا تو وہ حضرت امام ابو یوسف علیہ رحمہ کے پاس گئے اور احتجار کیا درخواست کی کہ مجھے اس آزمائی سے بچائیے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ کہ ہنگی کی اشاعت کے پیش نظر ان سے اتفاق نہیں یا برمکی کے پاس لے گئے یا نا یا نا ان کو خلیفہ ہارون رشید کے پاس بھیج دیا اس طرح مجبور ہو کر ان کو عہدۂ فضا قبول کرنا پڑا امام محمد رحمت اللہ تعالی اپنے احباب اور قان دولت کے اثرار کی بنا پر عہدۂ فضا پر متمکن تو ہو گئے چیف جسٹس تو ہو گئے جتنا عرصہ قاضی رہے دے لاگ فیصلے کرتے رہے لیکن قدرت کو ان کی آزمائش مقصود تھی اس کی تفصیل یہ ہے کہ یخیہ بن عبداللہ نامی ایک شخص کو خلیفہ پہلے امان دے چکا تھا بعد میں کسی وجہ سے خلیفہ اس پر خطرناک ہوا اور اس کو قتل کرنا چاہا اپنے مضمون فیل پر خلیفہ چاہتا تھا تاکہ اس کے فیل کو شرح جواب کا تحفظ حاصل ہو جائے خلیفہ نے تمام قاضیوں کو دربار میں طلب کیا سب نے خلیفہ کے حسب منشا نق امان کی اجازت دے دی کہ امان ختم ہے لیکن حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ نے اس سے اختلاف کیا اور برملہ فرمایا کہ یحییٰ کو جو امان دی جا چکی ہے وہ صحیح ہے اور اس امان کو توڑنے اور یحییٰ کے خون کی آباد پر کوئی شرح دلیل نہیں لہذا اس کو قتل کرنا کسی طرح جائز نہیں ہے ان کی اس حق گوئی سے مزاج شاہی برہم ہو گیا لیکن جس کی نظر میں مزاج الوحیت ہوتا ہے وہ کسی اور مزاج کی پرواہ نہیں کرتے اور جو اپنے دلوں میں اس قہار حقیقی کا خوف رکھتے ہیں وہ مخلوق کی ناراضگی کو کبھی خاطر میں نہیں لاتے امام محمد رحمت اللہ علیہ اپنے اس فیصلے کے رد عمل کو قبول کرنے کے لیے تیار تھے چنانچہ اس اظہار حق کی پادائش میں نہ صرف یہ کہ آپ کو عہدہ فضا سے ہٹا دیا گیا افتہ سے روکا گیا بلکہ کچھ عرصے کے لیے آپ کو قید میں بھی ڈال دیا گیا حضرت سکیتنا امام محمد رحمت اللہ علیہ کے عہدۂ فضا کے سبکدوش ہونے کے کچھ عرصے کے بعد خلیفہ ہارون رشید کی بیوی ام جعفر کو کسی جائیداد کے وقف کرنے کا خیال آیا اس نے امام محمد رحمت اللہ سے وقف نامہ تحریک کرنے کی درخواست کی آپ نے فرمایا کہ مجھے افتاح سے روک دیا گیا ہے اس لیے معذور ہوں تو ام جعفر نے اس سلسلے میں خلیفہ ہارون رشید سے بات کی جس کے بعد انہوں نے نہ صرف آپ کو افتاح کی اجازت دی بلکہ انتہائی اعزاز و اکرام کے ساتھ آپ کو چیف جس جس کا عہدہ دوبارہ پیش کر دیا حضرت سیدنا امام محمد رحمت اللہ تعالی عرب کی تمام زندگی علمی مشاغل میں گزری آئمۂ حنفیہ میں انہوں نے سب سے زیادہ کتابیں تصنیف کی ہیں مولانا عبد الحی مولانا فقیر محمد نے لکھا ہے کہ انہوں نے 999 کتابیں لکھی ہیں اللہ اللہ اور اگر ان کی عمر وفا کرتی تو وہ ہزار کا عدد پورا کر دیتے اور بعض محققین کا یہ بھی خیال ہے کہ کسی موضوع پر جو کتاب لکھی جاتی ہے اس میں متعدد مسائل کو مختلف انوانات پر تقسیم کر دیا جاتا ہے جیسے کتاب و کتاب السلاد کتاب السوم وغیرہ پس جن لوگوں نے 999 کا عدد لکھا ہے وہ ان کی تصانیف کے تمام عنوانوں کے مجموعے کے اعتبار سے لکھا ہے بہر ان کی تصانیف کی جو تفصیل دستیاب ہو سکتی ہے ان میں سے ایک تو یہ ہے مبتہ امام محمد اور مبت امام محمد رحمت اللہ تعالی جی مبتہ امام محمد حدیث میں یہ امام محمد رحمت اللہ علیہ کی سب سے پہلی تصریف ہے اس کتاب میں انہوں نے زیادہ تر امام مالک سے سنی ہوئی روایات کو جمع کیا ہے اور امام مالک سے سنی ہوئی روایات کو متعدد فقہ اور محدثین نے روایت کیا ہے بستان المحدثین میں شاہ ابد العزیز نے موتا کے سولہ نسخے ذکر کیے ہیں لیکن آج دنیا میں صرف دو نسخے مشہور ہیں ایک امام محمد رحمت اللہ علیہ کی روایت کا مجموعہ جسے کو امام محمد کہتے ہیں اور دوسرا یاہیا بن یاہیا مسمودی کا نسخہ جو مبہ امام مالک کے نام سے مشہور ہے لیکن موتہ امام محمد مبہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وسلم سے چند وجوہ کی بنا پر فوقیت رکھتی ہے اولا یہ کہ امام محمد یاہیہ بن یاہیا کے علم حدیث میں زیادہ بصیرت اور فکم ان سے بڑھ کر مہارت رکھتے تھے دوسرا یہ کہ مبتا کی روایت میں یاہیا بن یاہیا سے متعدد جگہ غلطیاں واقع ہوئیں چنانچہ خود مالی کی محدید شیخ محمد عبدالباقی الباقی زرکانی نے اس بھی اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کو اکثر وہم لاحق ہوئے تھے اور عزیز میں وہ بہت کم معرفت رکھتے تھے اور یہاں محمد کے بارے میں زہبی جیسے شخص کو بھی اعتراف کرنا پڑا کہ امام محمد علم کے سمندر تھے اور امام میں مالک سے روایت کرنے میں وہ بہت زیادہ قوی تھے اور بھی اس پر کافی بار دلیلیں دی جا سکتی ہیں پھر ان کی کتاب ہے کتاب الاثار الحمدللہ میری چھوٹی سی لائبریری میں یہ کتاب موجود ہے حدیث میں یہ امام محمد رحمت اللہ علیہ کی دوسری تصنیف ہے اس کتاب میں امام محمد رحمت اللہ علیہ نے احادیث سے زیادہ آثار کو جمع کیا ہے غالباً اسی وجہ سے ان کی یہ تصنیف کتاب الاثار کے نام سے مشہور ہو گئی اس کتاب میں ایک سو چھ احادیث سات سو اٹھارہ آثار ہیں اور ان کے علاوہ اس میں انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اقبال کا بھی ذکر کیا ہے پھر کتاب الحج ہے اس کتاب میں بھی امام محمد نے احادیث کو جمع کیا ہے امام مالک اور بعض دوسرے علماء مدینہ سے امام محمد کو کسی اختلاف تھا ظاہر ہے یہ حنفی ہیں اور امام مالک مالکی ہی ہیں انہوں نے اپنے موقف کو احادیث اور آثار کی روشنی میں ثابت کرنے کے لیے اس کتاب کو تعریف کیا اس کتاب کے متعدد کلمی نسخے مدینہ منورہ کے کتب خانوں میں موجود ہیں حدیث میں بھی اگر کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ نے چند کتابیں تعلیم فرمائی ہیں لیکن ان کا اصل موضوع فکر ہے اور اس سلسلے میں انہوں نے اہم خدمات انجام دی ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی فکری تصدیفات کی دو قسمیں کی جاتی ہیں ایک ظاہر الروایا دوسری نوادر ظاہر ظاہرالروایا امام محمد کی ان کتابوں کو کہا جاتا ہے جن کے بارے میں تواتر سے ثابت ہے کہ یہ امام محمد کی تصانیف, تصانیف ہیں اور یہ چھ کتابیں ہیں ظاہر ظاہرالروایا چھ کتابیں ہیں مبسوف زیادات جامع صغیر جامع کبیر سیر صغیر سیر کبیر اور نوادر جو ہیں امام محمد رحمت کو کہتا جن کا امام محمد کی طرف منسوب ہونا تواتر سے ثابت نہیں اور پھر ان میں دیکھیے جو ظاہر الروایا ہیں مبسوط ان میں سے ایک کتاب علم فکر یہ امام محمد کی سب سے ضخین تصنیف ہے یہ کتاب چھ جلدوں میں تین ہزار صفحات پر پھیلی ہوئی ہے اس میں دس ہزار سے زیادہ مسائل مذکور ہیں اس کتاب کے متعدد نسخے ہیں مشہور نسخہ وہ ہے جو ابو سلیمانی جو جانی سے مر گئی ہے امام شاخی نے اس کو ہم کر لیا تھا یہ غیر مسلم اہل کتاب اس کو پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا کہ جب امام محمد کی کتاب ایسی ہے تو کہنے لگا کہ جب امام محمد اصغر کی کتاب ایسی ہے تو پھر ان کے نبی محمد اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کی کیا شان ہوگی مصر اور استنبول کی کتب خانوں میں اس کے متعدد قلمی نسخ موجود ہیں اور الجامعلکبیر جو ہے فکر موضوع پر یہ امام محمد رحمت اللہ علیہ کی دوسری کتاب ہے اور اس میں مسائل فکری کو دلائل نقلیہ سے ثابت کیا ہے نیز اس کتاب کو کی عربی بھی بے حد بلیغ ہے جس طرح یہ کتاب فکی طور پر حجت تسلیم کی جاتی ہے اسی طرح اس کی عربیت نیز زبان و بیان کے اعتبار سے حجت مانی جاتی ہے اس کتاب کی متعدد شروع لکھی جا چکی ہیں حاضی خلیفہ نے پچاس سے زیادہ اس کی شروع کا ذکر کیا ہے اس کتاب کے متعدد راوی ہیں اور اس کے قلمی نسخے اس کے کتب خانوں میں موجود ہیں پھر الجام صغیر ہے فکم امام محمد رحمت اللہ علیہ کی یہ تیسری تصنیف ہے اس کتاب میں ایک ہزار پانچ مسائل ہیں جن میں سے دو کے سوا باقی تمام مسائل کی بنیاد احادیث اور آثار پر رکھی باقی دو مسلو کو قیادت سے ثابت کیا اس کتاب کی وجہ تعلیف یہ ہے کہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے امام محمد رحمتہ اللہ علیہ سے فرمائش کی کہ وہ امام اعظم ابو حلیفہ کے ان مسائل کو جمع کریں جو امام محمد نے امام ابو یوسف کی وسافت سے سما کیے ہیں جب یہ کتاب امام محمد نے لکھ کر امام ابو یوسف پر پیش کی تو وہ بے حد خوش ہوئے اور باوجود اپنی جلالت علمی کے سفر و حضر میں ہر جگہ اس, کو اس کتاب کو اپنے ساتھ رکھتے تھے اس کتاب کے مسائل کی تین قسمیں ہیں پہلی قسم میں وہ مسائل ہیں جن کا ذکر امام محمد رحمت اللہ, اللہ کی دوسری کتب میں نہیں ہے دوسری قسم میں وہ مسائل ہیں جن کا ذکر دوسری کتب میں ہے لیکن یہ تصریح نہیں ہے کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا قول ہے یا نہیں یہاں اس بات کی تصریح کر دی ہے اور تیسری قسم میں وہ مسائل ہیں جن کا محض اجادہ کیا ہے مگر وہ بھی تغیر عبارت کی وجہ سے اسادہ سے خالی نہیں عہدہ قضاء کے لیے اس کتاب کا مطالعہ ضروری خیال کیا جاتا تھا اور اس کی شروعات بھی تیس سے زیادہ ہو چکی ہے اللہ اعلّہ پھر اسیر سیر سیر صغیر ہے یہ بھی علم فکر امام اعظم کی چوتھی تصنیف ہے اور امام اعظم ابو خلیفہ ربی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کلامیزہ کو سیر مغازی کے باب میں جو کچھ شملہ کرایا یہ اس کا مجموعہ ہے اسیر کبیر ہے فکر موضوع پر یہ امام محمد رحمت اللہ علیہ کی پانچویں تصنیف ہے امام اوزائی علیہ الحماء نے سیر سبیر کا تعاقب کیا اور اس کے جواب میں امام محمد نے سیر کبیر کو تعریف کیا سیر و مغازی کے موضوع پر یہ ایک انتہائی مفید کتاب شمار کی جاتی ہے اس کتاب میں جہاد قتال، امن سلو کے مواقع اور ترک بیان کیے ہیں غیر مسلم اقوام سے مسلمانوں کے تعلقات ان کے حقوق و فرائض تجارتی اور عام معاملات پر پیر حاصل بحث کی ہے اسلام کے بین الاقوامی نقطۂ نظر کو سمجھنے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ بہت ضروری ہے یہ کتاب امام محمد علیہ رحما کی انتہائی اہم اور کتاب شمار کی جاتی ہے اور قوت اس کی دلال اور وقت بیان کے اعتبار سے یہ کتاب ان کی دیگر کتب میں ممتارالرشید <سحن> اس کتاب سے اس درجے دلچسپی تھی کہ اس نے اپنے دونوں لڑکوں امین اور مامون کو اس کا شمع کرایا اس کتب کی شدت شروع لکھی جا چکی ہیں جن میں سب سے زیادہ شہرت برخسی رحمت اللہ علیہ کی شرح کو حاصل ہے یہ شرح معام متن کے حیدرآباد دکن سے چھپ چکی ہے پھر زیادات ظاہر الروایا میں یہ امام محمد رحمت اللہ علیہ کی چھٹی تصویر ہے جو کہ سیر صغیر سیر کبیر کے تمتوں کے حکم میں ہیں کیونکہ سیر اور مغازی کے جو مسائل ان دو کتابوں میں رہ گئے تھے ان کا اس کتاب میں ذکر کر دیا گیا ہے اور اس کے قلبی نسخے اس انگول کی لائبریریوں میں موجود ہیں تو فکر سے متعلق اماں محمد رحمت اللہ علیہ کی ان چھ کتابوں کو ظاہر الروایہ کہا جاتا ہے جس کا میں نے مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کیا ہے اللہ اللہ امام محمد بن محمد حاکم شہید نے جو ہے وہ آم حاکم شہید متوفی 334 ہجری میں مبسوط جامع صغیر جامع کبیر سے مقرر مسائل اور متول عبارات کو حذف کر کے ایک مختصر متن تیار کیا اور اس کا نام الکافی فی فرو الحنفیہ رکھا تو ایک مرتبہ انہیں خواب میں امام محمد کی زیارت ہوئی فرمایا تم نے میری کتابوں کے ساتھ کیا کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے فقہا کو متصاحل اور قفل مند پایا اس لیے مقرر امور کو حزف کر دیا تو امام محمد رحمت اللہ علیہ نے خواب میں جلال میں آ کر فرمایا جس طرح تم نے میری کتابوں میں کانٹ چھانٹ کی ہے اللہ تمہاری بھی ایسی ہی کانڈ چھاٹ کرے گا سنا ایسے ہی ہوا اور مرو کے لشکر نے آپ کو قتل کر دیا پھر آپ کے جسم کے دو ٹکڑے کر کے درخت پر لٹکا دیے گئے اللہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ تو بہرحال پھر دیگر کتب بھی ہیں ظاہر الروایا کے علاوہ امام محمد رحمت اللہ علیہ نے فک کے موضوع پر متعدد کتب تصنیف فرمائی اور جن کا یہاں بیان مشکل ہے چند کتابوں کے نام ہیں علی مالک القتصاف رضق المستقب الجرجانیات ریات المسائل عقائد شیبانیہ کتاب الاصل سلفرو کتاب القراف کتاب الشیر کتاب الشلاس کتاب السروط کتاب القصب کتاب النوابر وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ حضرت سیدنا امام محمد رحمت اللہ علیہ نے اٹھاون سال عمر گزاری اور عمر کا بیشتر حصہ فکی تحقیقات اور مسائل کے استعمال اور اجتہاد میں گزارا جب دوبارہ عہدہ قضاء پر بحال ہوئے اور قاضی القضا مقرر ہوئے تو ان کو ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید اپنے ساتھ سفر پر لے گیا وہاں رے کے اندر رے شہر کا نام ہے رے کے اندر نبویہ نامی ایک بستی میں حضرت سیدنا امام محمد رحمت اللہ علیہ کا وسال ہو گیا اور اسی سفر میں خلیفہ ہارون کے ساتھ نہب کا ایک بڑا مشہور امام تھے امام کا سائی ان کا بھی اتفاق سے اسی دن یا دو دن کے بعد انتقال ہو گیا تو خلیفہ ہارون رشید کو ان دونوں آئم فن کے مثال کا بے حد ملار ہوا اور اس نے افسوس سے کہا کہ آج میں نے فکر اور نہب دونوں کو رے میں دفن کر دیا رے شہر کا نام ہے یہاں دفن کر دیا روایت ہے کہ بعد وصال کسی نے آپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ آپ کا نزا کے وقت کیا حال تھا تو آپ نے فرمایا امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت مقاطب کے مسائل میں سے ایک مسئلے پر غور کر رہا تھا مجھ کو روح نکلنے کی کچھ خبر ہی نہیں ہوئی اللہ اکبر خطیب بغدادی نے امام محمد رحمت اللہ علیہ کے تذکرے کے آخیر میں محمودیہ محموبیہ محمود نامی ایک بہت بڑے بزرگ جن کا شمار ابدال میں کیا جاتا ہے سے روایت نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام محمد بن حسن کو ان کے وشال کے بعد خواب دیکھا خواب میں دیکھا تو پوچھا اے ابو عبداللہ اللہ آپ کا کیا حال ہے تو کہا اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ اگر تمہیں عذاب دینے کا ارادہ ہوتا تو میں تمہیں یہ علم نہ ہتا کرتا میں نے پوچھا اور امام ابو یوسف کا کیا حال ہے فرمایا مجھ سے بلند درجے میں ہیں پوچھا اور امام اعظم کا تو کہا وہ ہم سے بہت زیادہ بلند درجوں پر ہیں ربی اللہ تعالی عنہم اجمعین سبحان اللہ سبحان اللہ تو اندازہ کر لیجیے کہ ان بزرگ جان دین کا کیا حال ہے اللہ نے کیا شان ان کو عطا فرمائی ہیں اللہ اس ذکر خیر کے صدقے ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے آمین آمین آمین اللہ آمین ثم آمین تو حضرت سیدنا امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کا کچھ ذکر خیر جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے کیا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آمین ان کی کچھ کتب خاص طور پر ظاہر اور روایہ کی بھی کچھ تفصیل میں نے آپ کے سامنے الحمدللہ بیان کر دی ہے ابھی ایک ناشری پلے فرما دیں اس کے بعد انشاءاللہ شاء حسب معمول سیرت مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بقلم سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے انشاءاللہ درس ہوگا انشاءاللہ تو کوئی بھائی تشریف لے آئے اور ناشری شریف پلے کرتے ہیں جی دل میں مدینہ تشریف لائیں